صد الله عظیم اللّہ صلی على سيدنا دینا محمد عل <سؤال> سی دینا محمد وبائی وسلم اللہ مسل علیہ سیدہ محمن وال عل سید محمد وبارك کو وسلم اللہ صلی اللہ سید محمن والا عل سید دینا محمد وبائی وسلم اوفوز عمریل اللہ ان اللہ بسیرم بالعباد میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ اللہ اکبر قبیرہ انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک چیز ہے اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے اگر وہ چیز خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے القلب خبردار وہ دل ہے تو پورے جسم میں دل ایک ایسی چیز ہے یہ ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی آنکھ کا دیکھنا ٹھیک ہو جاتا ہے زبان کا بولنا ٹھیک ہو جاتا ہے دماغ کا سوچنا ٹھیک ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں کا پکڑنا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بلکہ اس کے جسم کے پورے جسم کے اعضا ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دل کو کیوں کہا اس لیے کہ دل پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کی کنٹرول کرنے کی پاور کس کے پاس ہے دل کے پاس مثلا آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے کوئی بندہ کہہ کے کہ آئے کھانا کھا لیں آپ کہیں گے کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا حالانکہ کھانا ہاتھ سے توڑنا ہے زبان منہ میں لے کے جانا ہے دانتوں نے چبانا ہے پیٹ میں جانا ہے دل میں تو کھانا نہیں جانا نا لیکن فیصلہ کون کر رہا ہے دل کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا دل نہیں چاہ رہا اسی طرح کوئی آپ کو کہا ہے ذرا سیر کے باقی سیر کو چلتے ہیں اب نہیں میرا دل نہیں چاہتا بھئی پاؤں نے چل کے جانا ہے دل نے تو نہیں چل کے جانا لیکن فیصلہ کون کر رہا ہے ٹپڑے جسم کو کنٹرول دل کے ذریعے کرتے ہیں نزل اعلی قلبک یہ قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا لیکن اس کا مرکزی نقطہ کیا تھا دل تھا اس لیے اہل اللہ اہل دل اہل اللہ کو اہل دل کہتے ہیں یہ دل والے تو کیا اور کا دل نہیں ہوتا عام لوگوں کا بھی دل ہوتا ہے اللہ والوں کا بھی دل ہوتا ہے عام لوگوں کو دل کو دل نہیں کہتے پتھر کہتے ہیں اور اللہ والوں کے دل کو اس لیے دل کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت دل سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس لیے کسی کہنے والے نے کہا اہل دل اس کو دل نہیں کہتے جو تڑپتا نہ ہو خدا کے لیے جو خدا کے لیے تڑپے گا وہ دل بن جائے گا اس لیے فرمایا قرآن حکیم سے کون صحیح فائدہ اٹھائے گا ان نفیز علیہ ذکر کانا لہو کل بن بے شک اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ہے اب کوئی انسان ہے جس کا دل نہیں ہے سب انسان کے دل ہیں لیکن قرآن اس دل کو دل سمجھتا ہے جو دل بیدار ہو جو اللہ کی محبت میں بے چین ہو اس کو دل کہتے ہیں تو اس لیے اگر یہ دل صحیح معنوں میں اللہ کے ساتھ شدید محبت کرنے لگ جائے تو صحیح معنوں میں یہ دل بنتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے فرمایا کہ سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں کیسے آیا تھے اس وقت میرے ذہن سے نکل رہی ہے پھر بتائیں انما سے شروع ہو رہی ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں یعنی آنکھیں آپ کی ویدار ہیں لیکن دل اندھا ہو گیا کہ اس کو نیکی بدی کا شعور ختم ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی محبت سے جو اندھا ہو جاتا ہے اس کا اللہ دل اندھا کر دیتا ہے حتی کہ سمست کو لوب کار کل ہی او اشد و کہ دل سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ سخت لوہا بن گئے لوہا بن گئے اسی لیے فرمایا ذکر کرو دل سے ذکر و ربا کا فی نفسک ای مفسرین نے کہا کہ اپنے رب کو اپنے دل سے یاد کرو اور ایک اور عجیب آئے ولا توتے من آگ فلنا کل بہن اس کا کہنا نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غفل کر دیا گویا یاد کا اصل مقام دل ہے اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ جو دل سے ذکر کرتا ہے ذکر قلبی ہے وہ ذکر زبان سے ستر گنا افضل بڑھ جاتا ہے ایسا ذکر جس کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے تو وہ دل سے ہوتا ہے اس لیے عام زندگی میں کہتے ہیں جی معاف کر دے کہتا معاف کر دے گا دل سے معاف کر دے کیونکہ دل اصل فیصلے کرتا ہے تو آج ہم اس دل سے غافل ہیں اسی لیے فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہوگا اور بڑا گمراہ ہوگا کیا مطلب جو ادھر نابینا ہے تو آگے بھی نابینا ہوگا اس یہاں بھی آنکھوں سے نابینا ہے آگے بھی آنکھوں سے نابینا ہوگا نہیں نہیں جو بندہ اس دنیا میں دل سے اندھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو سزا دے گا کہ آنکھوں سے بھی اندھا کر دے گا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں میری اتنی کائنات کو دیکھ کے بھی مجھ کو نہیں پہچانا لہو معیشت کا ملکی آمت آما جو کوئی بندہ ہمارے ذکر سے یا ہمارے قرآن سے غفل ہو گیا ہم اس کو قیامت والے دن, دن دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دیں گے کار کوٹی بنگلہ سب کچھ دیں گے لیکن رزق کا سکون ختم کر دیں گے رزق کی برکت ختم کر دیں گے دنیا میں یہ سزا دیں گے کہ روزی تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن ہم اس کو آنکھوں سے اندھا کھڑا کریں گے کال رب لما لما حشر تنی اے میرے رب تو نے مجھے آنکھوں سے کیوں اندھا کھڑا کیا دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا وکم ہوگا کزال کا اتت کا یا تنا فنسی و کزال کر اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا جاؤ آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا ولا یقون نس اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے کیا سزا دی ان کو اپنا آپ ہی بھلا دیا ایسے دنیا میں دھنس پھنس گئے کہ اپنا ہوش ہی نہیں رہتا نماز کی فکر نہیں جی اور ہر وقت دنیا کے پیچھے لگ گئے اللہ کو متکاف الحت تاز ایک بہت بڑا یہودی مفکر تھا اس نے تو انجیل بڑے کتابیں پڑھی پھر کسی نے کہا یہ قرآن بھی الہامی کتابیں اس کو پڑھو اس نے قرآن کو بھی پڑھا متاثر ہوا پھر وہ ایک بڑے لمبے سفر پہ گیا گاڑی میں اور بڑا وہ دیکھے کہ ہر بندہ پریشان ہے یورپ میں پریشان ہے لوگ جو اپنے رب کو بھلا دے گا وہ پریشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ اپنے پالنے والے پیدا کرنے والے کوئی بندہ بھول جائے یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے فرما والا یہ کون ہوں کلزین نس اللہ الفاظ نس اللہ فانساہ اللہ کو بلایا اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا تو وہ اس نے دیکھا ہر بندہ پریشان ہے پریشان ہے تو یہ گھر واپس آیا اس نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے اشارہ موجود ہے تو اس نے کہا میں آج ان کا قرآن کھول کے دیکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایسے قرآن کھولا اور سب سے پہلے یہ ایت نکلی اللہ کو متقاف الحت ضرور البقابل اسی آیت کو پڑھ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ قرآن نے بتا دیا لوگوں کے ہلاک ہونے پریشان ہونے اور تباہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جی کو مال و دولت کی حوث نے ان کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ جاتے موت آ جاتی تو آج اسی وجہ سے پریشان ہے آج لوگوں نے معیار بنا لیا جس کے پاس مال پیسہ کار کوٹھی بنگلے تو وہ بڑا قسمت والا ہے ہمارے حضرت پیر مولانا پی ذوالفقار احمد نقش بندی فرماتے ہیں اگر مال پیسے ہی سے اچھی قسمت بنے تو پھر ماننا پڑے گا کہ قارون بھی بڑی اچھی قسمت والا تھا اور اگر حکومت ملنے سے قسمت اچھی بنتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ فرعون بھی بڑی اچھی قسمت والا تھا اگر غربت سے کھانا نہ ملنے سے قسمت خراب ہوتی ہے تو نوز بلّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی کئی دن فاقے پڑتے تھے یہ معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں اچھی قسمت کا خوش قسمتی کا معیار کیا ہے ادھر دیکھو بھائی انسان ہی آتا ہے ادھر دیکھو کرو ادھر دیکھنے سے نا مجھے جو اوپر سے آ رہا ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میرے فائدے کی اور آپ لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں نا وہ میرے زبان سے نکلوا دے تو میں اپنا بیان خود بھی سن رہا ہوں کہ میرے منہ سے اللہ کیا نکلوا رہا ہے تو جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا تو توجہ خراب ہو جاتی ہے اگر ٹیل فون کر رہے ہوں تو لائن کوئی توڑ دے تو تکلیف ہوتی ہے نا تو میں کہتا نہیں میں نے شروع میں شعر پڑھا نا میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ تو ہم صاف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ جو میرے فائدے کی اور جو ان لوگوں کے فائدے کی چیزیں وہ میرے منہ سے نکلوا دیں تاکہ ہم چاہتے ہیں ہم خود بیچ میں نہ آئے جو اللہ کہلوا دے اللہ کا فضل اللہ ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے بولتے ہیں تو ہمیشہ سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ میری طرف توجہ سے بیٹھے کوئی آ رہا کوئی جا رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے آپ پوری توجہ ادھر رکھیں اور میں تو قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں ان کو تو اور توجہ سے سننا چاہیے قرآن فستا تو اس وقت بولنے والے اچھے اچھے مل جائیں گے اچھے سننے والے کم ملتے ہیں اس لیے اچھے بولنے والے دنیا میں بڑے موجود ہیں اچھے سننے والے بہت کم ہیں اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے ہم خاموش رہے ہیں کوئی اور بولتا رہے ہیں ہم خاموش رہے ہیں لیکن پھر مجبوری ہے کہ لوگ صحیح بولتے نہیں تو پھر ہمیں اللہ کا قرآن سنانا پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ سننا زیادہ ہے اہم ہے اسلام میں بولنا کم اہم ہے قرآن کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب ہے قرآن میں ہو وہ تاز مرد مسلمان اللہ کرے اطا تجھ کو جدت کردار جو قرآن نے پندرہ سو سال پہلے بتا دیا آج سائنس وہ بتا رہی ہے سائنس کہتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان بنتے ہیں پھر آنکھیں بنتی ہیں بعد میں دل بنتا ہے اور قرآن کی ترتیب دیکھیں لکمسم آل ابسارا ولافا کلی لمبا تشکر وہی ہے اللہ جس نے تمہارے کان بنا دیے آنکھیں بنا دی دل بنا دیا تو قرآن کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب ہے آپ اس پر کبھی غور و فکر کریں آپ حیران ہو جائیں گے عجیب و غریب حقائق کو معرف ہے اب عموماً زناکاری کاری میں بدکاری میں کا زیادہ قصور ہوتا ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں کسی مرد کے ساتھ آپس میں نہ تعلقات بنائیں کہ نہ لفٹ دیں تو کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا وہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑتی ہیں تو پھر مرد آگے بڑھتے ہیں تو جب سزا کا ذکر آیا تو کیا فرمایا ازانیا تو وزانی فجلے واحد زانی اور سو زانی کوڑے مارو اور جب چوری کرنا ڈاکے مارنا بسیں لوٹنا بینک لوٹنا یہ عورتوں کا کام نہیں یہ مرد کرتے تو جب ان کی سزا کا ذکر آیا تو اللہ نے ترتیب بدل دی کیا فرمایا سارے کو وس کا تو فکتا ہوا چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو تو یہ ترتیب بھی بڑی لطیف ہے قرآن کی اسی طرح اور بھی میں نے اپنے حضرت شیخ سے پوچھا کیا کمی کہیں قرآن میں یہ ترتیب بدلی عامل آمن انہوں نے کہا نہیں پورے قرآن میں ہمیشہ آتا آمن و عامل الصالحاۃ واقف صحاب الجنا بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور آجی ان کے ساری اختیار کرتے ہیں وہ جنتینصالحاۃ سید الرحم الرحمان الدا بے شک جو لوگ ایمان لاتے اچھے عمل کرتے ہیں اور نیکی کے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا تو ہمیشہ امن و عمل سارے آتا ہے کہ جب ایمان یقین سینے میں بھر جاتا ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ قرآن کی ترتیب بھی بڑی عجیب و غریب ہے اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ قرآن کتاب ایمان و یقین ہے اگر اللہ کی باتوں سے کسی کو یقین نہیں آئے گا تو پھر کسی اور کی باتوں سے یقین ہے نہیں آ لیے فرما فب آئی حدیث ہو تو قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس کو سن کو سمجھ کے تم مومن بن جاؤ گے تو آج ہم قرآن کے اندر غوطہ زن ہی نہیں کرتے قرآن میں ہو زن اے مرد مسلمان اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار جدت کردار ایک نیا کردار ہو اللہ اکبر کبیرہ تو جو بندہ سرابہ قرآن بن جاتا ہے کاناخل قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے جو قرآن کی الحمد کی الف سے پڑھنا شروع کرے ون کی سین تک پڑھتا چلا جائے سر کے بالوں سے عمل شروع کرے پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتا چلا جائے سراپا قرآن بن جائے یقین جانے پھر اس میں اتنی پاور آتی ہے کہ اتنی ایٹم بم میں طاقت نہیں ہوتی کیوں وہ سراپا قرآن بن گیا جو کوئی اس سے ٹکر لے گا وہ قرآن سے ٹکر لے گا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن شراپا قرآن بن جاتا ہے حضرت قاری فتح محمد جلندری بہت بڑے قاری تھے اتنا کمال تھا حاصل کہ قرآن کو الٹی طرف سے بھی پڑھ لیتے تھے اتنا زبانی یاد تھا آخری عمر میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے اوپر نیچے ہر طرف قرآن ہی قرآن ہے ایک بزرگ عیادت کے لیے آئے تو رو پڑے حضرت میرے سے تو بےحد بھی ہوگی میرے نیچے بھی قرآن ہے اوپر بھی قرآن ہے ہر طرف قرآن ہے تو میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے قرآن بھی نیچے ہیں اور میں اوپر سویا ہوا ہوں اور اوپر ہر طرف قرآن ہی قرآن ان بزرگوں نے کہا ڈرو نہیں یہ خوشخبری ہے کہ تیرا پورا وجود قرآن بن گیا کہ تو نے اتنا قرآن پڑھا اتنا قرآن پڑھا سر اپنا بن گیا اللہ اکبر کبھی اس لیے انہوں نے بڑی عجیب بات کہی یہ شعر میں نے دس دن پڑھا دس دن مجھے اس شعر نے جوان بنا دیا میں سندھ کے دورے میں تھا ایک کتاب میں میں نے شعر پڑھا شکایت کی ہم مولویوں سے اور ہم طلبہ سے کہ قرآن پڑھتے ہو گلے تک اور دل تک نہیں پڑھتے اللہ اکبر کبیرا تو ان کا صاحب قرآن و بے ذوق طلب آج کل تو فارسی نہیں لوگ سمجھتے ان قرآن والا ہو اور اس میں اللہ کی محبت کسی تڑپ پر ذوق شوق نہ ہو صاحب قرآن و بے ذوق طلب الجب الجب سمبل افسوس ہے پھر افسوس ہے اللہ اکبر کبیرا قرآن کا گرمی اندر نہیں ہے سینہ آز گرمی قرآن تہی عجیب بات کہی ہے کہ لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی سے خالی ہو چکے ہیں سینہ آز گرمی قرآن کہیں चिनी مسلم, चिनी مسلمان चिनी مسلمان کون کون سے ہم جو ہے نا شکوا کریں کیا شکوا کریں اور کس کس مسلمان سے شکوا کریں کہ سینہ آج گرمی قرآن تہی کہ لوگوں کے سینے قرآن کی گرمی درد سے خالی ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا نہیں تراویوں میں قرآن سنانے والا تیس باریں سناتا ہے سننے والے تیس باریں سنتے ہیں نہ وہ روتا ہے اور نہ یہ روتے افمن حاض الحدیث سے تاج بن وہ تج ولا تب اس قرآن کو جو ہے سنتے ہیں ہنستے ہیں روتے نہیں دل پتھر ہو گئے کیا بات ہے کیوں نہیں ہمارے یہ دل دماغ سے یہ آنسو کیوں نہیں نکلتے آٹھ آٹھ سال دس دس سال ہم مدرسوں میں رہ کے وہ تہجد کا رونا کیوں نصیب نہیں سوچنا تو چاہیے نا فکر تو کرنی چاہیے اگر ہم اسی حال میں مر گئے کیا بنے گا ہمارا صحابہ روتے تھے تابعین روتے تھے تباہ تابعین اولیاء احمد روتے تھے اور ہم آٹھ سال میں رونا نہیں سیکھتے ہمارے حضرت شیخ عجیب بات فرماتے ہیں فرمایا دیکھو بچہ کچا چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو صرف رونا آتا ہے رونے سے اس کے سارے کام ہوتے ہیں وہ رو پڑتا ہے ماں کو پتہ چلتا ہے اس کو بھوک لگ گئی ہے وہ رو پڑتا ہے تو اس کو نیند آ گئی ہے وہ رو پڑتا ہے تو پتہ ہے اس کے پیٹ میں درد ہے تو سارے کام بچے کے رونے سے بنتے ہیں جب سے فرمایا ہم رونا بھولے ہیں ہمارے سارے کام پھنس گئے ایک رونا سیکھ لیں اللہ کے آگے وہ آنکھ کے سرمائے افرنگ سے ہے روشن کالج یونیورسٹیوں والوں وہ آنکھ کے سرمائے افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک ناک نہیں ہے باتیں تو بڑی بناتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں والے روتے کبھی نہیں ہیں تو میں نے دس دوستوں رونا آ جائے نا کام بن جاتے ہیں. اللہ کے آگے بندہ سر سجدے میں رکھ کے رو پڑے اللہ سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. تو یہ رونا سیکھنا پڑتا ہے خود بخود رونا نہیں آتا کسی اہل دل کی صوبت میں بیٹھ کے یہ رونا سیکھنا پڑتا ہے کسی اہل دل کی صوبت میں بیٹھ کے یہ رونا سیکھنا پڑتا ہے لیکن ہم اس کی تلاش نہیں کرتے ہمارے حضرت پیر غلام حبیب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا پیر دے وہ فرمایا کرتے تھے پہلے اہل دل بنو پھر بے شک اہل مل بنو کہ پہلے اہل دل بنو پھر بے شک اہل مل بنو کھا مل لگا لو تم لیکن پہلے اہل دل بنو کہ دل کو بیدار کرو بھائی نہا لاتا مل ابسار والا کنتا مل کلبل آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں اور واقعی جس کا دل بیدار ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنے علم میں سے علم دیتا ہے اور اپنے حلم میں سے علم عطا فرماتا ہے علم ہم اس کو علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں اللہ اکبر راسخین العلم سب سے اونچی چیز ہے رسوخ فل علم حاصل ہو جائے بندے کو کہ آٹھ دس سال بندہ پڑھاتا ہے کتابیں پھر اس کو قرآن حدیث کا رسوخ حاصل ہوتا ہے اور راسخین فل علم کی دعا سکھائی کہ فل علم بندہ کیسے ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی دعا کیا ہے ربنا کا اے ہمارے رب ہمارے ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے یہ علم کی دعا ہے اس دعا کو ہزاروں دفعہ پڑھیں آپ پھر آپ کا دل بیدار ہوگا اللہ آپ کو بصیرت عطا فرمائے گا حکمت و دانائی عطا فرمائے گا اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضرت امام ربانی مجدد الفثانی نے سب سے زیادہ یہ دعا اپنے مکتوبات میں لکھی ہے ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انك احلا كل شين کردی کہ میرا نور ایمانی نور قرانی نور نماز سارے نور پورے فرما دے یہ نیت ہو تو مانگنے سے ملتا ہے بھائی انلکم ہان تم لہا کار ہوں کیا ہمیں تمہیں زبردستی دے دیں گے حالانکہ تم مانگتے نہیں ہو ہدایت کی طلب نہیں ہے مانگنا پڑتا ہے مانگنا ہی نہیں پڑتا رونا پڑتا ہے میں دعا کرتا تھا عموماً میں جب دعا شروع کرتا ہے یہ دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے آج انکساری ان بندگی کی توفیق عطا تافرم سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں میں حضرت دو سال پہلے امام عبانی کے مزار پہ گیا. وہاں مراقبہ کیا دعائیں مانگی تو حضرت نے دل میں حضرت کی طرف سے تم مانگتے پوری دعا مانگا کرو میں نے کہا حضرت پوری دعا کیا ہے فرمایا آج آج انکساری ابتدا ہے آہو زاری رونا یہ انتہا ہے تم ابتدا مانگتے ہو انتہا نہیں مانگتے تو رونا تونا اللہ کے آگے آغزاری کرنا یہ اصل چیز ہے میں نے پایا ہے اسے اشک سہرگاہی میں جس درے ناب سے خالی ہے صدف کی آگوش جتنے اولیاء اللہ بنے ہیں رات کو رونے سے بنے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہے سہرگاہی جب تک کے شہر میں تہجد میں اٹھ کے نہیں روئیں گے اس وقت تک زندگی کا مزہ نہیں آئے گا اب دیکھو چوبیس گھنٹے میں آپ کسی بھی وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے افضل قرآن کس وقت کا ہے تحجت کے وقت کا وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا ن مشہودا فجر کا قرآن اور فجر کے قرآن کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر آتے ہیں کبھی ہم نے تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھا حضمول علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے افضل عمل تحجت میں دیکھ کر غور و فکر کر کے قرآن پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے لیکن ہمیں جاگ ہی نہیں آتی ہمارے حضرت پیر غلام نبی فرماتے تھے اللہ سے خصوصی تعلقات بنانے ہیں اللہ سے خصوصی محبت کے تعلقات کیسے بناتے ہیں فرمایا خصوصی وقت اور خصوصی وقت کون سے ہے تحجت کا وقت میں اس وقت اللہ سے خصوصی تعلقات بنتے ہیں اب اس وقت ہم لمبے جاگ ہی نہیں آ رہی ہمارے حضرت مولانا پیر زلفکار نقش بندی دی ایک دفعہ افریقہ میں گئے تو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب حضرت کو گھر میں لے گئے تو رات کو جب سونے لگے نا تو کہنے لگے حضرت کتنے بجے کا ٹائم پیس لگاؤں آپ کتنے بجے اٹھیں گے دو بجے 3 بجے 4 بجے کتنے بجے اٹھیں گے تو حضرت نے کہا اس نے کہا جی کیا ہوا کہا ہوا یہ ہے کہ جس دن پیر بھی ٹیم پیس پہ اٹھیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا فرمایا ہمارے دل میں اللہ اللہ کا ٹیمپیس لگا ہوا بستر ہمیں دو بجے ایسے اچھال لیتا ہے اٹھو اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر کبیر ہے ایسا اللہ کے ساتھ اللہ اور محبت کا رابطہ ہو یہ محبت نہیں ہے جو پھی پھیکی جو آپ کو تہجد میں نہ اٹھا سکے نمازوں کی حضوری نہیں ہے والی نمازیں پڑھ رہے ہیں چالیس چالیس سال بیس بیس سال گزر گئے والی نمازیں دن کے خیال آ رہے ہیں تیرے سامنے کھڑا ہوں یارب میں پڑے عذاب میں ہوں یہ شعر سمجھ آ رہے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میرے دل میں ایک درد ہوتا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تو مجبور ہو کے میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے مجھے فطرت نوا پر پے بے مجبور کرتی ہے اہل محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی تو اس لیے مجبوری میں پڑھتا ہوں شوق سے نہیں پڑھتا کہ میں اپنا درد طلبہ کو بتاؤں کہ غم پیدا کرو درد پیدا کرو پھر بات بنے گی پھر آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی تو جب تک قرآن حکیم کے ساتھ ایک ہوتا ہے قانونی تعلق ایک ہوتا ہے جنونی تعلق جنون عشق و جنون تو قانونی طلب تو ایسے جیسے عام لوگ ہیں وسیع جی قرآن اللہ کی کتاب ہے کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی اور ایک ہے جنونی تلب کہ قرآن پڑھنے کے لیے دل بے جین ہو رہا ہے ایک بزرگ تھے کہا حضرت طبیعت کیسی کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تہجد کے وقت قرآن نہیں پڑھ سکا آج میری طبیعت خراب ہو گئی اللہ اکبر کبیرا کیسا قرآن کے ساتھ آشکانہ تلق تھا اسی لیے انہوں نے کہا یہ کتابیں نیس چیزیں دی گرست یہ کتاب نہیں یہ کوئی اور ہی چیز ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ دل دماغ ہڈیوں رخون تک چلا جاتا ہے اگر پہاڑ زیرا ہو کے کاپ اٹھیں گے تو کیا بندہ پہاڑ سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے افلا یتدبرون القران ام علی قلوب انقفلها یہ لوگ قران میں غور و فکر نہیں کرتے کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تو میرے دوست قیامت والے دن پوچھا جائے گا ہم سے کہ 8 سال تم نے قران کی خاطر روٹیاں کھائیں اس کا کیا حق ادا کیا کیا قران پڑھتے ہوئے کبھی روئے قران کی کسی ایت کا ورد کر کبھی رونا آیا تم اس قرآن سے مداہنت سستی اور غفلت کر رہے ہو یہ کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہم غافل ہیں ہمارے حضرت پیر غلام حبیب عاشق قرآن تھے وہ فرماتے ہو قرآن اور تو ہو پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن تو ہو, تون جو ہے ہو پریشان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تیرا اثر نہ ہو لوگوں کے اوپر حضرت ایک دفعہ حیدرآباد سندھ کا دورہ فرما رہے تھے ایک انگریز حضرت کے ساتھ تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ اپنے کہاں سے پکڑا انگریز کہا میں لندن گیا تھا میں نے وہاں اب قرآن سنایا قرآن کا بیان کیا میرا قرآن اس انگریز کے آر پار ہو گیا ہے اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ دل دماغ کے اندر سے آر پار ہو جاتا تھا آج ہمارا قرآن ہمارے کانوں پہ اثر نہیں کرتا ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا اس لیے کہ قرآن میں ڈوب کے نہیں پڑھتے سر سری سا پڑھتے اس میں غور و فکر نہیں کرتے ٹھہر کے سوچتے نہیں جہاں وعید کی آیت آتی ہے وہاں اللہ سے پناہ نہیں مانگتے جہنم سے پناہ نہیں مانگتے جہاں بشارت آتی ہے وہاں خوشخبری پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یوں پڑھتے یہ پارہ پڑھ لیا دو پارے پڑھ لیے اللہ اکبر کبیرا ان قرآن للتی اکوم بے شک یہ قرآن اللہ تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ مختصر ترین راستہ دکھاتا ہے اور وہ کیا ہے مختصر ترین راستہ بے شک جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے آخرت کا یقین نہیں ہے تو یہ فکر آخرت پیدا کرتا ہے جس بندے کو فکر آخرت لگ جائے یہ اللہ تک پہنچنے کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے لوگوں کو فکر دنیا ہے آپ کو فکر آخرت لگ جائے اسی فرق ہے نا یہ دنیا دار ہے یہ دین دار ہے یہ دیندار اس لیے اس کو قرآن حدیث نے فکر آخرت پیدا کر دیا کہ میں اللہ کے سامنے کون سمو لے کے پیشوں گا اور دنیا کو ہاں دنیا دار کو ہر وقت دنیا کی فکر ہے کہ ہائے اور مل جائے دنیا اور مل جائے حالانکہ دنیا ملنے سے بندہ خوش قسمت نہیں بنتا میں نے آئے تو سب شاید پڑھنا بھول گیا ان نہ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے مہران ہوتا ہوں اللہ نے دنیا پیدا کی یہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ زی خلط المت الحاد بولے وہ کم عملہ موت اور زندگی اس لیے بنائی دیکھیں تم میں سے کون اچھے اچھے عمل کر کے آتا ہے آسن و عملہ کہا ہے اکثر و عملہ نے کہا کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے نہیں اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں کام کی زیادتی کو نہیں دیکھتے کہ کون کتنے اخلاص سے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں اخلاص قبول اعلیٰ اللہ الدین الخالص اللہ خالص دین خالص چیز کو قبول فرماتے ہیں اس لیے دنیا کی حوث بھی دل سے نکال دیں کار کوٹھی بنگلہ ہو لیکن دل کے اندر نہ ہو اس لیے فرمایا دنیا ہاتھ میں رکھنی جائز ہے جیب میں رکھنی جائز ہے اور دل کے اندر رکھنی ناجائز ہے دل کے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے اور دل کے اوپر رکھنی بھی ٹھیک نہیں ہے یاد رکھنا اس کا بھی اثر ہوتا ہے اندر لوگ یہ درزیوں نے سازش کی ہے ہمارے خلاف کہ دل کے اوپر جیب لگا دیے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی گندگی یہاں لگا دوں میں تو مجھے بیزاری ہوگی کہ اس کو دھو جلدی سے کیونکہ ادھر گندگی لگی ہوئی دل بیزار ہوتا ہے اچھا گندگی اس پر لگی ہے تھوڑی سی اس کے نیچے کمیز ہے اس کے نیچے بنیان ہے اس کے نیچے بال ہے اس کے نیچے چمڑا ہے اس کے نیچے گوشت ہے اس کے نیچے پسلیاں ہیں اس کے نیچے دل ہے اگر یہاں لگی ہوئی گندگی دل پہ اثر کر سکتی ہے تو ادھر موبائل ہوگا پیسے ہوں گے دنیا جہان کا کچرا ہوگا یہ دل پہ اثر نہیں کرے گا کرے گا کہ نہیں گا. تو اس لیے دائیں طرف جیبیں لگاؤ اللہ والے نیچے جیبیں لگاتے ہیں نیچے لگاؤ نیچے کی چیز نیچے رہے اس لیے مولان روم نے مثال لکھی ہے دین اور دنیا دل اور دنیا کی مثال اس طرح فرمائے جیسے کشتی اور پانی ہوتے ہیں اگر پانی کشتی کے نیچے نیچے رہے تو اس کو چلانے میں مدد دیتا ہے لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے فرمایا یہ دنیا دل کی کشتی کے نیچے نیچے رہے اگر دل کی کشتی کے اندر آ تو دل کا بیڑا غرق کر دے گی اسی لیے حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر ریوڑ میں آ جائیں وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی جو ہے مال و دولت کی محبت بندے کے ایمان کی تباہی مچا دیتی قرآن نے ایسی عجیب و غریب آیا تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے ایک جگہ فرمایا والا بسۃ اللہ رض کا لئے عباد ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تمام لوگوں کا رزق وسیع کر دیں دنیا میں بغاوت ہو جائے ہر بندے کے گھر کے باہر کار ہو تو کون کسی کو سلام کرے گا اور ایک جگہ عجیب بات فرمائی یا شعور کیا جس کو ہم ہے جی مال پیسہ یہ چیزیں دے دیتے ہیں کیا ہم ان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارے پکڑنے کا طریقہ ہے لوگوں کو احساس ہی شعور ہی نہیں ہے جو مال پیسہ دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں اور وہ نافرمانی کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے اور ایک دم پھر موت آ جاتی ہے پکڑ آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے لو ان لو ان لوک مرتن بولے نا کہ اگر ایک دفعہ دنیا میں ہمیں جانے کا موقع دے دے ہم مومن بن کے آئیں گے یہ ترجمہ ہاں لو ان لانا کر رتنہ من المنی کیا اگر ایک موقع دے دیں تو ہم دنیا سے مومن بن کے آئیں گے اللہ حکمر ہے موقع مل جائے گا کبھی موقع نہیں ملے گا کبھی انسان یہ کہے گا ربا نا آخر جنا کہ فینا اللہ جہنم سے نکال دیں اگر ہم نے پھر برے عمل کیے ہم ظالم ہوں گے اللہ نے جواب دیا ان سب چیزوں کا تمہیں عمر نے ساٹھ سال عمر نہیں دی تھی ستر سال عمر نہیں دی تھی اتنی عمر دی تھی تم نے کیوں نہیں سوچا کیوں نہیں سمجھا اور تمہارے پاس سمجھانے والے ڈرانے والے بھی آئے تھے تم نے سنی نہیں بات اسی لیے کہتے ہیں جب جہنمی جہنم میں جائیں گے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے لو کننا نسماؤ اور نہ اکیلو ما اصحاب السعیر اگر ہم قرآن سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آتے آج ہم سوچتے نہیں قرآن دل سے نکلتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ دل کے اندر گیا نہیں ہے اگر دیکھو ہانڈی کے اندر دال پکی ہو تو دال نکلے گی گوشت نکلے گا دال نکلے گی اگر گوشت پکا ہے تو دال نکلے گی گوشت نکلے گا گوشت نکلے گا بھائی جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے دل ہانڈی کی طرح ہے اور زبان چمچ کی طرح ہے تو اس لیے قرآن میں ہو اے مرد مسلمان اللہ کرے آتا تجھ کو جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا چھوڑنا دو طرح ایک تو کوئی قرآن کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا فرمایا قرآن کا چھوڑنا یہ بھی ہے کہ نہ بندہ سیکھے نہ سمجھے نہ عمل کرے یہ عملی طور پہ قرآن کا چھوڑ دینا لیے بڑے درد سے کہتے ہیں کہ جتنی پابندی سے لوگ صبح کو اخبار پڑھتے ہیں شہروں کے اندر اتنی پابندی سے صبح کو قرآن پڑھ لیں تو ولی اللہ بن جائے اور دوسری بات تو اب سب دیہات میں شہروں میں ہر جگہ ہو گئی یہ موبائل کے اوپر میسج پڑھتے ہیں جتنی پابندی سے سو پچاس کتنے کتنے میسج آتے ہیں دوستوں کے جتنی پابندی سے ہم لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں اتنی پابندی سے اللہ کا میسج پڑھ لے تو یقیناً ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے میسجز ہیں یہ آیت ہے قرآن کی بے شک اس قرآن میں خدا پرستوں کے لیے میسجز ہیں میں نے قرآن کا بیان بہت کم کی ہے آپ لوگوں کی شاید تل تل ہے دیہات ہے جی پالیوشن نہیں ہے پالیوشن کہتے ہیں گرد و غبار کو جہاں اندرونی بیرونی گرد و غبار نہ ہو تو وہاں طبیعت کھل جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن بیان کرو سبحان اللہ فضر ہے جی اللہ کے قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو جو اللہ کے وعدہ وعید سے ڈرتا ہے میں بڑا ہی کچا حافظ ہوں پکا حافظ نہیں ہوں لیکن اللہ کے قرآن کی آیات ایسے دل کے اندر آتی ہیں تو قرآن کے ذریعے نصیحت کریں ومن اسد اللہ حدیثہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے ومن من اللہ کیلا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تو یہ بھائی قرآن جو ہے نا یہ بندے کا ایمان یقین بناتا ہے یہ بندے کے اندر جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے اللہ اکبر اس سے قرآن بندے کے اندر حکمت و بصیرت پیدا ہوتی ہے اللہ کی کلام ہے اللہ کی کلام ہے یہ بندے کے اندر حکمت و بصیرت فہم سمجھ عقل کیا, کیا اس کے دل کو بیدار کر دیتی ہے ہمارے بڑے بڑے مشحق گزرے علامہ یوسف بن نوری وہاں سعودی عرب گئے تو وہاں کے عبداللہ بن باز تھے وہ نبینے تھے آنکھوں کے وہ کہتے تھے تم پاکستان کے علماء یعنی کر کے ترجمہ کرتے ہو یعنی مطلب یہ ہے جیسے تفسیر عثمانی میں بھی تفسیر میں لکھا ہے, یعنی یہ یعنی یہ یعنی نہیں کرنی بغیر یعنی کے ترجمہ کرو پھر میرے سے بات کرو تو حضرت نے بڑی بصیرت دی تھی کہا مولانا ذرا صحت کا ترجمہ بتانا آتے لو سبیلا وہ آنکھوں سے نبینا تھا اب سم ممبک اب بول نہیں رہا بولیں جی کریں ترجمہ کہ نہیں اب یعنی کر لیں میں جب تمہارے پہ مصیبت آتی ہے تو یعنی کر لیں اور ہم یعنی نہیں کر سکتے اب بتاؤ صحت کا ترجمہ کیونکہ وہ نبینا تھے ترجمہ یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا آگے بھی اندھا ہوگا بڑے ہی گمراہ ہے اب کیسے ترجمہ بتائے اس کا اسی طرح کے ایک واقعہ ہمارے وہ شہر ہے پنجاب میں ایک غیر مقلد مولوی صاحب وہ نبینے تھے بڑے موٹے اور دس بندوں کو ڈنڈے لے کے آئے کہ اس مولوی کو پیٹیں گے ہم سے ترجمہ پوچھیں گے یہ یعنی کر کے ترجمہ کرے گا اور ہم کہیں گے تم یعنی کر کے کیوں ترجمہ کرتے ہو ماریں گے اس کو اب نالج از اے پاور علم بھی ایک طاقت ہوتی ہے تو وہ جو آئے تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا شرائط ہے بحث مناظرہ کرنا تو انہوں نے کہا جی یعنی نہیں کرنا بس باقی ٹھیک ہے کوئی شرط نہیں ہماری ٹھیک ہے مول صاحب یعنی نہیں کریں گے ذرائع کا ترجمہ بتاؤ واض اللہ سبیلا آفت صاحب چپ کر کے ایسے بیٹھے بول نہیں رہے اس کے ساتھ والوں نے کہا بولو نا بولتے کیوں نہیں اب وہ کیا بولے تو جو دس بندے نوجوان اس کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا بولو آفت صاحب کہیں گے میں کیا بولوں اس نے بات ہی ایسی کی ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا کہا خود بھی بےزتی کروائی ہماری دس بندوں کو بھی بےزتی کروائی اس نے تو تمہیں پہلے ہی راؤنڈ میں ناک اوٹ کر دی ہے <laughs> یعنی تمہارا ناک توڑ دیا ہے آ جاؤ بس ہو گئی بڑا مناظرہ ہو گیا اس نے تو ایک آیت سے تمہیں باہر اٹھا کے پھینک دیا اب آ جاؤ اپنی بھی بےزتی کروائی ہماری بھی بےزتی کروائی ہے ہم ڈنڈے لے کے آئے تھے ان کو مارنے کے لیے اس نے ایک آیت کے ذریعے سب کا ناک توڑ دی ہے. اللہ اکبر کبیرا تو جو قرآن کا علم رکھے گا اللہ اس کو ایسی فہن سمجھ دے گا وہ ایک آیت پڑھے گا اگلے بندے کو زبا کر کے رکھ دے گا اللہ اکبر قبیرہ تو اس کو کہتے ہیں رسوخ فی العلم میرے پیارے طلبہ صرف علم نہ حاصل کرو رسوخ فی العلم حاصل کرو اور رسوخ فی العلم کی دعا میں نے شروع میں بتا دی آپ لوگوں کو ربنا لا تزک قلوبنا بعد ازہدئیتنا وحبلنا من لدنکا رحمہ انکا انتا الوحاب میں اپنے تیل ذوالفقار امن نقش بندی مجدی ساٹھ ملکوں میں انہوں نے دین کا کام کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے اللہ نے ان کی شکل و صورت کو ایسا نورانی بنا دی ہے کہ لوگ شکل دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ایک دفعہ امریکہ میں بیان کر کے مسجد سے باہر نکلے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے ایسے کھڑے تھے اصا لے کے ہاتھ میں ایک دو ساتھ کھڑے تھے ایک عورت وہاں تو عورتیں بھی گاڑیاں چلاتی ایسی گاڑی چلاتی ہے اس نے ایسے دیکھا کہ یہ کون کھڑا تو گاڑی واپس لے کے آئی تو ساتھ والے سے پوچھتی ہوا عکل مند تھاز اے پریکٹیکل مسلم کہ یہ اسلام کا عملی نمونہ کھڑا ہے اسلام کو دیکھنا تو یہ دیکھو اسلام کھڑا ہے تو اس نے کہا کہ اس کے اندر اتنی نورانیت اور کشش ہے اس کو کو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے اللہ اکبر کبیرہ کہ جب بندہ الحمد کی الف سے پڑھتا ہے کی سین تک پڑتا ہے پورے قرآن کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے چلتا پھر تا قرآن ہے اس کو بولنا نہیں پڑتا بغیر بولے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جان سے ایسے انوارات نکلتے ہیں کہ کافروں کے دل موم ہو جاتے ہیں جب روس ٹوٹا ہے حضرت سات مہینے کے لیے روس میں گئے ایک کٹسا مختہ شہر ہے وہاں حضرت تشریف لے گئے چالیس گھنٹے کا سفر سائنسدان تھے دو گھنٹے انہوں نے سوال کیے انگریزی میں حضرت اس کو جواب دیتے رہے دیتے رہ دیتے رہے حتہ کے دو گھنٹے بعد کہ, کہ ہمارے کوئی سوال نہیں حضرت جو کہیں ہم کریں گے حضرت نے بیالیسدانوں میں ایک ہی مجلس میں کلمہ پڑا کے مسلمان کر دی ایک دفعہ امریکہ میں ایک سنٹرل فیت کاؤنسل بنی ہوئی تھی کافروں نے ایک کاسل بنائی ہوئی تھی جس میں مسلمانوں کے خلاف وہ زہر اگلتے تھے اس میں ایسے گول دائرے میں کرسیاں رکھیں تھیں ہندو مت جین مت بہت مت سارے مت مارے ہوئے مت مارے ہوئے پنجابی کا جملہ کہ جو جس کی عقل ختم ہو جائے مت کہتے ہیں پنجابی میں اکل کو تو مت ماری گئی یعنی یہ عقل سے فارغ ہو گیا تو یہ یہودی عیسائی سارے بیٹھے تھے اب ایک دفعہ ایک مول صاحب گئے تو انہوں نے ڈارون کی تھیوری آئن سٹائن کے نظریات سائنس کے سوال پوچھنا شروع کر دیا سب نے تو نہیں پڑھے تو, تو بچارے کو نکال دیا بار دوسری دفعہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ایم اے اسلامیات جو کالجوں یونیورسٹیوں سے اسلامیات پڑھتے ہیں وہ گیا تو انہوں نے فقہ کے مسائل پوچھنا شروع کیے اس کو فقہ نہیں آتی تھی اس کو بھی انہوں نے باہر نکال دیا اب کئی مہینے اسلام کی کرسی خالی اس پر کوئی نہیں جا رہا. تو ہمارے حضرت گئے امریکہ تو نے کہا حضرت آپ کے پاس سائنس کے علوم بھی ہیں دین کا علم بھی ہے تو اسلام کی نمائندگی کا عزت کا مسئلہ ہے آپ جائیں اسلام کی نمائندگی کریں اور پھر روحانی پاور بھی ہوتی ہے بندے کے پاس تو حضرت گئے دیکھتے رہ کہ یہ کیا کرتے ہیں وہی الزام پروپو گنڈا آج کل پروپو گنڈا سیکٹر رکھتے ہیں بڑی بڑی پارٹیوں میں سیاسی پارٹیوں میں ایک پروپو گنڈا سیکٹری ہوتا ہے اس کا کیا مانے پروپو گنڈا سیکٹری کا مطلب جھوٹ بولنے کے لیے سیکٹری رکھا کہ پورا چوبیس گھنٹے اس نے جھوٹ بولنے اس کو کہتے ہیں پروپو گنڈا سیکٹری اس نے کہنا تو کیوں پروپو گنڈا کر رہے اصل بات بتاؤ تو اب وہ پروپگنڈا اسلام کے خلاف کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یہ دہشت گرد فلاں ہیں فلاں ہیں جی ہم ان کا ایک بندہ مار دیں تو دہشت گرد وہ ہمارے سو مار دیں تو امن پسند خیرت کا نام جنو پڑ گیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشما ساز کرے الٹی گنگا بہ رہی ہے تو حضرت گئے ایسا آسا لے کے او ان کا قد بڑا ہے چیرا روشن تو سب سے پہلے یہودی نے سوال کیا واٹ از دس یہ ایسا کیوں پکڑا تم نے اس نے کہا تمہارے نبی کی سنتی تم نے چھوڑ دیا ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں اس لیے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں توش نمی اب ایسے دیکھے پھر سارے انہوں نے کیا باتیں کی حضرت سنتے رہے بحث نہیں کی ان سے کیونکہ جو سچا ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ بحث نہیں کرنی پڑتی حضرت کا اگلے مہینے جو میٹنگ ہوگی اس میں ہر مذہب والا ورڈ آف گاڈ اللہ کے الفاظ پڑھ کے سنائے کہ یہ جو اللہ نے اصل کتابیں نازل کی ہیں نا اس کے الفاظ ان کو بتایا تو نے اشارہ کیا ورڈ آف گاڈ اللہ کے الفاظ سنائے ان کا ٹھیک ہے اب ان بدوؤں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اگلا مہینہ آیا وہ مجلس آ گئی انہوں نے کہا جی آپ نے تجویز پیش کی تھی ورڈ آف گاڈ اللہ کے الفاظ پڑھ کے سنائے تو آپ ابتدا کریں تو حضرت نے سورہ الحمد پڑھی ترجمہ انگریزی میں کیا تفسیر بتائی ان کو پھر آگے عیسائی بیٹھا تھا انجیل لے کر تو اس نے پہاڑی کا انگریزی میں پڑھنا شروع کیا حضرت نقطۂ اعتراض یہ ہے کہ یہ وعدہ ہوا تھا کہ اللہ کے الفاظ پڑھیں گے انجیل سریانی یا ابرانی میں نازل ہوئی ہے ہمیں سریانی یا عبرانی کی اصل اللہ کے الفاظ سناؤ ترجمہ ہم نہیں سنتے آو آگے یہودی بیٹھا تھا اور بڑا خرانٹ تھا بڑا مکار چلاک تھا وہ بھی ترجمہ لے کے بیٹھا تھا ترات کا تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ترجمہ پڑھنا ہے تو جیسے وہ ناک آؤٹ ہو گیا ہے تو میں بھی پھنس جاؤں گا اب اس نے پڑھا نہیں کہنے لگا مسٹر ذوالفکار میں اس وقت تمام لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کسی مذہب والے کے پاس اللہ کے الفاظ نہیں ہے صرف قرآن اللہ کے الفاظ مسلمانوں کے پاس ہے بس ایک سو سنار کی ایک لوہار کی ایک ضرب لگائی سب کو چپ کروا دیا تو مسلمانوں کے پاس یونیورسل چیلنج بک پوری کائنات کی چیلنج کتاب ہے فاتو فاتو ہی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ فلیات مسل ہی ان کا انوساد اس جیسی ایک بنا بات بنا کے لے آؤ اللہ اکبر کبیرہ اب یہ سب کچھ ہے <coughs> لیکن کیوں ہم جلیل ہو رہے یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ قرآن کو صرف پڑ... سواب ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں ثواب تو مل جاتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے اخلاص کی نیت سے اللہ کا منشا سمجھنے کے لیے عمل کے لیے یہ نیت نہیں کرتے ایک دفعہ ہمارے حسبند نے ایک واقعہ سنایا کہ دیہات میں جا رہے تھے تو پسٹل کی گولی ملی ایک لڑکے کو تو کسی بزرگ نے کہا یہ بڑی خوفناک گولی ہوتی ہے شیر کو مارے تو شیر مر جاتا ہے تو وہ جا رہا تھا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیچھے پڑ گیا اس نے وہ گولی ایسے اٹھا کے, اس کے ایسے ماری تو کتا اور اس کے پیچھے پڑ گیا اور یہ جان بھاگ کے اس نے جان بچائی اور یہ اس کو کہا چچا بابا جی آپ نے کہا تھا وہ گولی شیر مار دیتی ہے اسے تو ایک چھوٹا سا کتا نہیں مرا نے کہا اچھا کیا کیا کہا میں نے وہ گولی ایسے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے ماری دے گا بدو ال کوئی دماغ تیرا ٹھیک ہے یہ گولی پسٹل میں رکھ کے پھر گھوڑا کھینچتے پھر تباہی پھیر دیتی اچھا اچھا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تو بالکل میرے دوستو یہ قرآن گولی سے بھی زیادہ تیز ہے اس کو پانچ فٹ جسم کے اوپر لاگو کریں اور پھر دیکھیں سراپا قرآن بن جائے پھر جدھر آپ جائیں گے آپ ہی آپ ہوں گے اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے جھوٹ بولیں گے لعنت اللہ علی کا بھی امام غزالی فرماتے بعض لوگ قرآن پڑھتے قرآن ان پہ لانت بھیجتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ والی آیت پڑھتے ہیں خود قرآن کے الفاظ میں اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں تو بھائی یہ یونیورسل چیلنج بک ہے پوری دنیا کو چیلنج دے دیا ہے اللہ نے پوری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر انجینئر زبان جانے والے فرشتے جن ساری کائنات کٹھی کے ایک صورت نہیں بنا سکتے لیکن ہم کثیر و یادی بہی ہی کثیر اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اس سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں تو قرآن کے اندر اترنا پڑتا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس نیت سے پڑھو کہ دیکھو میں آج کون کون سے اللہ کا حکم توڑ رہا ہوں یہ آج اس قرآن پڑھتا ہے یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس شاید کی بھی خلاف ورزی کرتا ہوں اس, ہوں اس حکم کو بھی توڑتا ہوں اس حکم کو بھی توڑتا ہوں اس حکم کو بھی توڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں اگر کوئی تمہاری چھوٹی انگلی توڑ دے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کا حکم توڑتے ہوئے تمہیں انگلی کے ٹوٹنی جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کسی گھر میں جائیں وہاں گھر والی عورتیں اس کو بچے کو بھیج دیے چائے دے کر وہ ٹرے میں چائے لے کے آتا ہے وہ ہلتا ہلتا کپ گر گیا چائے گر گئی تو اس نے ماں نے اس کو مارا تھاپڑ کے تم نے کپ کیوں توڑے چائے کیوں گرائی حالانکہ چائے پھر مل سکتی ہے کپ پھر خرید سکتے ہیں وہی بچہ اسی گھر میں اللہ کا حکم توڑتا ہے نماز نہیں پڑتا ماں اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تو کیا چائے کا کپ زیادہ اہم ہے اور اللہ کا حکم تھوڑا اہم ہے کہ چائے کا ٹوٹنے پہ کپ پہ تو اس کو مارتی ہے اور اللہ کا حکم توڑنے پہ اس کو نہیں مارتی بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں حضرت پیر صاحب، یہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا تو میں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بچہ جب نماز نہیں پڑھ رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا غلط کام کر رہا تھا اللہ کا حکم توڑ رہا تھا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے آپ بے پروا تھے کچھ نہیں کہا اور جب اب تیری بات نہیں سنتا تیری بات نہیں مانتا تیرا حکم توڑتا ہے اس وقت تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے جب اللہ کا حکم توڑتا تھا اس وقت کیوں نہیں تکلیف ہوئی اب بھگتنا پڑے گا کہ جب جب یہ اللہ کا نافرمان فرمان بن رہا تھا تم نے اس کو کچھ نہیں کہا نہ سمجھایا نہ کسی کے پاس لے کر گئے اب جو تیرا حکم توڑ رہا ہے اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے تو اگر ہم اپنی اولاد کو اور اپنے شاگردوں کو اللہ کا حکم توڑتے ہوئے دیکھیں اور اس کو کچھ نہ کہیں ایک وقت آئے گا یہی شاگرد یہی اولاد آپ کی آپ کا حکم توڑے گی ایز یو سو سو یو ریپ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قران کو عمل کی نیت سے پڑھیں اخلاص کی نیت سے پڑھیں اللہ کی رضا کی نیت سے پڑھیں صحابہ کو اسی قران سے ہیرے جواہرات موتیوں سے زیادہ قیمتی چیزیں مل گئیں رضی اللہ عنہ ورضوا عن ذالک خش یا رب اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ کیسے یہ چیز نصیب ہوئی جو خشوع خضو کرتے تھے گڑ گڑاتے تھے اس لیے فرمایا نماز میں خوشو و خضو پیدا کرو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بے شک وہ مومن فلا پائیں گے جو اپنی نمازوں میں گڑ ہیں روتے ہیں آج ہمیں فکر نہیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آنسو نہیں بہتے دل جو ہے غافل ہے اس لیے فرمے غافلوں میں سے نہ ہونا میرے دوستوں میں آخر پہ باتیں چند بتا کے بات ختم کرتا ہوں دیکھو کبیرہ گنا ہو جائے اس پر بھی استغفار صغیرہ گناہ پہ بھی استغفار لا یعنی باتوں پہ بھی استفار حتیٰ کہ دل کی غفلت پہ بھی استغفار حضر خواجہ باقی بلہ مجدد السانی کے شیخ ہیں وہ فرمایتے تھے عام لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ والے غفلت سے توبہ کرتے ہیں کہ جو لمحہ ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا اس پہ غفلت کرتے توحفہ کرتے ہیں کیوں اللہ اللہ حکیام ام وقد ام کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کروں اور نماز پڑھی آپ نے نیکی کی نیکی پر بھی استغفار کی ضرورت ہے مولانا سرحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار اس لیے گشت کی واپسی پہ استغفار ہوتا ہے اور فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ کیا نماز پڑھ کے آپ نے گناہ کی ہے گناہ نہیں کیا لیکن نماز میں جو خوشوخصو ہونا چاہیے تھا جو تعدیل ارکان ہونا چاہیے تھا وہ چیز نہیں ہے اس کے اوپر استفار کر رہے ہیں تو یہاں نکتہ یہ ہے میرے دوستوں اگر جس بندے کو اپنی نیکی کے اوپر بھی استفار کی ضرورت ہے تو پھر اس کو اپنی غفلت اپنی لایانی باتوں اپنے سغیرہ گناہ، قبیرہ گناہوں پر کتنی زیادہ استفار کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو قوم جو لوگ استفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا وہ ماں کا نلّا معازبہ وہ جب تک یہ استفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں دوں گا اور کس وقت کا استفار سب سے افضلہ وہ مستغفری نہ بلا صحاب شہر کے وقت تہجد کے وقت استفار کریں پہلے مشائق ساری رات جاگتے نفل پڑتے روتے تھے تحجت کے وقت استفار کرتے تھے ساری رات عبادت کر کے بھی استفار کرتے تھے اور آج ہم ساری رات سوتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں استفار کرتے ہائے ہائے ہائے ہائے اس لیے فرمایا پہلے مشائق اتنی نیکی کرتے تھے گناوں سے بچتے تھے اپنی نیکیوں پر بھی استفار کرتے تھے آج ہم اپنے گناہوں پہ بھی استفار نہیں کرتے اللہ کا حکم توڑ کے بھی استفار نہیں کرتے تو اس وقت سچے دل سے ہم توبہ طائب ہو جائیں استغفار کر لیں اللہ کو راضی کر لیں یہ استفار بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا وعدہ ہے جو امت اجتماعی طور پہ استفار کرے اس کو عذاب نہیں آئے گا جو انفرادی طور پہ استفار کرے اللہ اس کی زندگی سے بے چینی اور ان چیزوں کو نکال دیتا ہے لیکن شرط ہے پابندی سے کرے یعنی کہ کبھی کرے اور کبھی نہ کرے تو جو بندہ پابندی سے استفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں تکوا ہو اگر تکوا نہیں ہے تو استفار کی کثرت ہو اس کی برکت سے تکوا آ جاتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں، جی، توبہ کرتے ہیں بار بار ٹوٹ جاتی ہے تو کسی نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ توبہ کا بار بار ٹوٹنا توبہ کے بالکل چھوٹنے سے بہتر ہے شیطان نے بھی توبہ چھوڑ دیا وہ بھی شیطان بن گیا اور وہ تمہیں توبہ چھڑوا کے تمہیں بھی شیطان بنانا چاہتا ہے اور پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم بار بار توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہزار بار توبہ شکستی بازا ہزار دفعہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھے پھر توبہ کر لیں وہ کریم ہے کتبہ لانف سے رحمہ رحمت کرنا اپنے اوپر لکھا ہوا ہے حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے کمال شفقت مہربانی رحم کے ساتھ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ میں نے بندوں کو معاف کرنا لیکن اگر بندے معافی نہ مانگے سوری نہ کریں استفار نہ کریں ہاتھ نہ جوڑے اللہ کے آگے تو پھر کیسے معافی ملے گی تو اس لیے ہم صبح و شام استفاق کرتے رہیں استفاق کرتے رہے کیا پتہ کوئی قبولیت کا ٹائم ہو آپ منہ سے استفاع نکالیں ادھر سے آپ کو جنتی لکھ دیا جائے کہ ہم نے اس کا استفار قبول کر لیا تو آج ہم سچے دل سے سب توبہ وہ استفار کر لیتے ہیں اور جو کہیں بیت نہیں ہے جہاں کسی شہر کے پاس بیت ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیت پکی رکھے اس کے ساتھ عقیدت رکھے جو کسی شیخ سے بیعت نہیں ہے اور وہ اصلاح کی نیت کا اصلاح اور تربیت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیت کا لے کہ میں اصلاح و تربیت ہی بیعت کر رہا ہوں اور باقی استغفار توبہ ہم سب کر لیں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 تو ہم سب اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے غفلتوں کو معاف فرما دے اخلاص کی کمی کو معاف فرما دے ہمیں سچا اور سچا مومن بنا دے کہہ رہا ہوں جنون میں کیا, کیا کیا کچھ کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر و دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین توبہ کے کلمات پڑھ لیں الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین استفاہم بعد یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں آعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن قطبی ب رس میں لاخرے بل قدرے خیری ہی و من اللہ تعلی باغ بعد الموت آمنت بلاہ کما ہوا بسمائے و صفات ہی وبل تو جمیعہ احکام ہی اقرار ام بالسانی و تصدیق ام بال قل اشاد الہ الا اللّہ الہ اللہ شہاد اللہ محمدن ابد و رسول الله اللہ ربی مین کلِ ذمبن واتوب علئی اسطفر اللّہ ربی مینک الِ ضمبن واتوب علئی اسطفر اللّہ ربی مین کلِ ضمبن واتوب علئی وصلی اللہ تعالیٰ سید محمد بالا با صحابہ اجمعین رحمتی کا یا رحم الراہم یہ کلمات پڑھنے سے توبہ طائب ہوئے تو یہ چار پانچ آسان سے وظیفے اگر اس کو کرتے رہیں تو آپ کے لیے نیک بننا آسان ہو جائے گا یہ نیکی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک تو یہاں دل ہوتا ہے بائیں پسلیوں کے نیچے سوچے کہ یہ دل کہنا اللہ اللہ اللہ پھر بھول جائے گا پھر سوچیں،, پھر سوچیں پھر سوچیں پھر سوچیں ایک وقت آئے گا یہ دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے اسی طرح بالکل ایسے آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھ دیں سوچیں نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سماری ہے دل کی سیاہی ظلم و صاف ہے اور دل کے اللہ اللہ اللہ میں سن رہوں یعنی پورا توجہ رجوع اللہ کر کے بیٹھنا تاکہ ارد گرد کے حالات آپ پر اثر نہ کریں آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اللہ کی طرف کر کے بیٹھیں تاکہ اللہ کی خصوصی رحمت آپ کے اوپر آئے اسی طرح سو سو دفعہ استفار کرنا ہے استفر اللہ اسی طرح سو سو دفعہ دروشی علیہ وسلم علی یہاں باہر آپ کو میری کتاب ایک مل جائے گی پور تاثیر دعائیں وظائف اس میں یہ سارے معمولات آخری صفحے پہ لکھے ہوئے اور چند کتابیں بھی یہ ساجز کی ہیں اصلاح و تربیت کے مؤثر طریقے طلبہ کی اصلاح اور عام عوام کی اصلاح اور اسی طرح تاثیر قرآن اور سچی طلب پیدا کرے بہت سی اصلاحی اور تربیتی کتب ہے خود بھی پڑھیں گھروں میں عورتوں بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے اللہ ہم سب کو زبان سے عمل سے کردار سے گفتار سے ہر طریقے سے دین کی دعوت دینے کی توفیق نصیفہ باقی اللہ ولیمن وبارک وسلم اب بنا نور وقف قدیر و کرم فن یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فن یا, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے کبیرہ ظاہر پوشیدہ چھوٹے بڑے جیسے بھی یا اللہ ہم گناہ کی ہیں یا اللہ سب معاف فرمائے یا اللہ لوگ قیامت والے دن روئیں گے تڑپے یں یا اللہ آج ہم رونے والی شکل بنا کے تیرے سے دعا کرے ہم سب کو معاف فرمانے ہم ہماری ساری کمیاں کو تاہیے معاف فرمانے یا اللہ نافرمانیوں کو معاف فرمانے یا اللہ جو بے ادبیاں کر دیں ان کو معاف فرمانے ہمیں ہم سچا اور سچا مومن بنا دے یا اللہ قرآن کا عاشق بنا دے یا اللہ ہمیں اچھی صحبت کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا سن سنگت دوستی اور صحبت نصیب فرما دے یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اللہ اہل خیر کو دلوں کو اس طرح اساتذہ کو طلبہ کو اور زیادہ اخلاص اور مقام رضا نصیب فرما دے یا اللہ جو بھی کام کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اور آخری وقت آئے ہم سب کے لب اور دل لا الہ الا اللہ محمد اللہ.